بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات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 وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لا يسع عليكم جناح ان تبتروا فضلا من ربكم فاذا افض رزلہ می وز كر مز كما هداكم وَإِن کمد ثُمَّ کوں مِن حَيْثُ سفی النَّاسُ میسوفست الله ان غفور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ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 اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تھا کہ جس نے اپنے اوپر عمرے کو یا حج کو لازم کر لیا ہے تو وہ اپنا عمرہ اور حج پورا کرے حج جو ہے اس کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں جب کہ عمرہ کسی بھی وقت کسی بھی مہینے میں کیا جا سکتا ہے فرمایا الحج اشہر معلومات اشہور شہر کی جمع ہے جس کا مطلب ہے مہینہ حج کے لیے معلوم مہینے ہیں اور اس کے افعال اعمال کے لیے خاص تاریخ اور اوقات مقرر ہیں جو کہ زمانہ جہلیت سے لے کر زمانہ اسلام تک وہی مہینے چلتے آ رہے ہیں اس بارے میں اللہ رب العزت نے تو وضاحت نہیں فرمائی ہاں البتہ صحابہ کرام سے ان مہینوں کے نام ہمیں ملتے ہیں جیسا کہ صحیح بخاری کتاب الحج میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ حج کے مہینے جن کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا ہے وہ شوال ذیلقادہ اور ذی ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حج کے چند مقررہ مہینے ہیں یعنی شوال ذو اور ذوالحجہ کے دس دن الحج اشہر معلومات حج چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں فمن فرض فی الحج الحجہ پس جس نے فرض کر لیا ان مہینوں میں حج اپنے اوپر فلا رفصا تو نہ ہی رفص ہے اور نہ ہی فسوق ہے اور نہ ہی جدال ہے حج میں رافسا یہ ایک جامع لفظ ہے اس میں عورت سے مباشرت اور اس کے مقدمات حتیٰ کہ زبان کے ساتھ بھی عورت سے شہوت کی باتیں کرنا داخل ہے فسوق فسوق کہتے ہیں اطاعت سے نکل جانے کو یعنی کہ نافرمانی کرنا حکم نہ ماننا جدال سخت قسم کے جھگڑے کو جدال کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں جس نے ان دنوں میں اپنے اوپر حج فرض کر لیا تو وہ نہ ہی رفس کرے تو نہ ہی حج میں رفس ہے اور نہ ہی جدال ہے اور نہ ہی فسوق ہے یعنی نہ تو وہ شہوت کی باتیں کرنا حج میں داخل ہے اور نہ ہی نافرمانی کرنا اور نہ ہی جھگڑا کرنا دیکھیں یہاں اللہ رب العزت نے نفی کا سیگا نفی لے کے آئے نہیں نہیں لے کے آئے اللہ رب العزت یہ بھی فرما سکتے تھے کہ جس نے حج فرض کر لیا تو پھر تم نہ شہوت کی باتیں کرو نہ گناہ کرو نہ جھگڑا کرو نہیں کا سیگا نہیں بولا بلکہ نفی لے کے آئے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رفص فسوق جدال اس کا حج کے ساتھ تعلق ہے ہی نہیں پھر اس مبارکہ میں اللہ رب العزت نے رفض فسوق اور جدال کا ذکر کیا ویسے تو اللہ رب العزت کے کلام کے ایک لفظ کی بہت بہت زیادہ حکمتیں ہیں جہاں تک ہماری عقل پہنچنے سے قاصر ہے اس کی ایک حکمت میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں فلا رفتہ نہ ہی شہوت کی باتیں کرنا ہے شہوانی فیل کرنا ہے ایک بندہ اپنے گھر والوں سے اپنی بیوی سے بہت دور رہتا ہے کئی دن کئی مہینے تو اس کے دل میں شہوت پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ وہ اپنی بیوی سے دور ہے اور مقام حج میں زمانہ حج میں کئی جگہیں ایسی آتی ہیں جہاں مرد اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے فلا رفع سا کہہ کے یہ ظاہر کر دیا کہ رفص کا حج کے ساتھ تعلق ہے ہی نہیں پھر فسوق کہا نا فرمانی اس کے اندر ہر طرح کا گناہ آ سکتا ہے تو دیکھیں وہاں کئی ملکوں سے پورے عالم اسلام سے دنیا وہاں آئی ہوتی ہے چوری کا خطرہ ہوتا ہے اور بھی کئی گناہ ہو سکتے ہیں تو اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ نہ تو رفس ہے اور نہ ہی فسوق ہے یعنی کہ حج کے دنوں میں تم لوگوں نے چوری وغیرہ بھی نہیں کرنی پھر لڑائی سے بھی منع کر دیا اس کی کیا حکمت حکمت یہ ہے کہ بعض جگہ ایسی آتی ہیں جہاں انسان کو تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو جدال کہہ کہ اللہ رب العزت نے اس لڑائی کو ہی ختم کر دیا کہ اگر کوئی ایسا ویسا موقع آ جائے جہاں جگہ تھوڑی ہو آپ لوگ زیادہ ہو تو ساتھیوں کے ساتھ لڑنا نہیں بلکہ تحمل سے کام لینا ہے پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما تفال و من خیری یا لمحلا. کہ جو بھی تم نیکی کرو گے یہ نہیں کہ حج کے دنوں میں ہی جو نیکی کرو گے بلکہ جو بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی جو تم کرو گے اللہ اسے جانتا ہے و تضو فیر زاد تقوا زیرا بھی لے لو کیونکہ بہترین زادیرا تقوا ہے اور مجھ سے ڈرو تکوا کسے کہتے ہیں تکوا کہتے ہیں اللہ رب العزت سے ڈرنا ہر گناہ سے بچنا چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہر گناہ سے بچنا اور ہر نیکی کرنا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یمن کے لوگ حج کے لیے آتے تو زیادہ راہ ساتھ نہیں لاتے تھے اور وہ یہ بات کہتے کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں وہی وہ ہمیں کھلائے گا پھر جب وہ مکہ میں پہنچتے تو لوگوں سے سوال کرتے تو تب اللہ رب العزت نے یہ والی آیت نازل کر دی کہ وطا ضبا تو راہ بھی لے لیا کرو اگر تم حج کے لیے جاتے ہو تو اپنا سامان لے کے جاؤ اپنا کھانے پینے کا بندوبست کر کے جاؤ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں بہترین زادرہ تقوا ہے بچنا سوال سے بچنا تکوا اختیار کرنا اس کے بعد والی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں علیہ الِ کم جنا ہن انتبتا ہو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم حج کے دنوں میں تجارت وغیرہ کر سکتے ہو زمانہ جاہلیت میں لوگ یہ بات سمجھتے تھے کہ حج کے ساتھ تجارت کرنا غلط ہے صحیح طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت کے بازار تھے لوگوں نے موسم حج میں تجارت کو گناہ سمجھا تو اللہ رب العزت نے یہ والی آیت نازل فرما دیم ان تب تضل مرغی کم تم پر کوئی گناہ نہیں اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو یعنی حج کے موسم میں تم تجارت وغیرہ کر سکتے ہو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فعدا آفز تم انعات جب تم عرفات سے واپس آؤ تو اللہ کو یاد کرو مشار حرام کے پاس عرفات یہ ایک خاص میدان کا نام ہے نوز الحجہ کو زوال آفتاب سے لے کے غروب شمس تک میدان عرفات میں رکنا حج کا ایک اہم رکن ہے یہاں مغرب کی نماز ادا نہیں کرنی بلکہ مصطلفہ پہنچ کر مغرب کی تین رکعتیں اور عشا کی دو رکعت جمع کر کے ایک اذان اور دو اکامت کے ساتھ پڑھی جائیں گی ہی کو مشار حرام کہا گیا کیونکہ یہ حرم کے اندر ہے یہاں ذکر الٰہی کی تاکید ہے اور یہاں رات گزارنی ہے فجر کی نماز اندھیرے میں یعنی اول وقت پڑھ کر طلوع آفتاب تک ذکر میں مشغول رہا جائے طلوع آفتاب کے بعد مینا جایا جائے سیدنا نہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں آئے وہاں نمرہ کے مقام پر آپ کے لیے ایک خیمہ لگا دیا گیا آپ نے اس میں قیام فرمایا جب سورج ڈل گیا تو آپ نے اپنی اونٹنی کو کسنے کا حکم دیا جب وہ کس دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتنے وادی میں آئے اور لوگوں کے سامنے ایک خطبہ دیا پھر معزن نے اذان دی پھر اقامت کہی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی پھر معزن نے اقامت کہی پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھائی ان دونوں نمازوں کے درمیان کچھ نہیں پڑھا یعنی نوافل سنتیں وغیرہ نہیں پڑیں پھر آپ سوار ہو گئے یہاں تک کہ آپ موقف میں آئے وہاں آپ نے غروب آفتاب تک وقوف کیا پھر جب شفق کی زردی کم ہو گئی تو آپ وہاں سے روانہ ہو کر مضطلفہ پہنچے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے یہاں تک کہ جب صبح صادق ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز اذان اور اقامت کے ساتھ ادا کی پھر آپ قصوہ پر سوار ہو اور مشاعر حرام پہنچ کر کبرا روح ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز وہاں وقوف فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے الحمد کہتے رہے اللہ کی توحید بیان کرتے رہے یہاں تک کہ خوب روشنی ہو گئی تو آپ تو آفتاب سے پہلے منا روانہ ہو یہ یہ حدیثی مسلم کتاب الحج میں موجود ہے پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ثم عفیظ پھر واپس آؤ من سو جہاں سے افاظ النا لوگ واپس آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو مذکورہ بالا ترتیب کے مطابق عرفات جانا وہاں ٹھہر کے واپس آنا ضروری ہے لیکن عرفات چونکہ حرم سے باہر ہے اس لیے قریش مکہ عرفات تک نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ ہی سے لوٹ آتے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جہاں سے سب لوگ لوٹ کر آتے ہیں وہیں سے لوٹ کر آؤ یعنی عرفات سے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتی ہیں کہ قریش اور ان کے ہم مذہب لوگ جو تھے مزدلفہ میں ٹھہرتے اور اپنے آپ کو ہمس کے نام سے موصوم کیا کرتے یہاں دیگر تمام عرب عرفات ہی میں ٹھہرا کرتے تھے جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ بھی عرفات جائیں اور وہاں ٹھہریں پھر وہاں سے واپس آئیں تو تب یہ والی آیت نازل ہوئی کہ اے قریش کے لوگو اے مکہ سمہ من حیث و الناس تمام لوگ برابر ہیں پھر اس جگہ سے واپس آؤ جہاں سے سب لوگ واپس آتے ہیں پھر فرمایا وسط اللہ اللہ تعالیٰ سے بخش مانگو صحیح عائشہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جس دن اللہ اپنے بندوں کو عرفہ کے دن سے زیادہ دوزخ سے آزاد کرے اس دن اللہ بہت نزدیک ہو جاتا ہے پھر فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں سیدنا ابو حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے حج کیا پھر دوران حج نہ کوئی بے حیائی کی بات کی نہ گناہ کیا تو وہ حج کر کے اس طرح بے گناہ ہو کر لوٹتا ہے جس طرح وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے آئیے ان آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت فرماتے ہیں الحج حج کا وقت اشہورن چند مہینے ہیں معلومات معلوم جانے پہچانے فمن پسجس نے فارضہ فرض کر لیا فی ان میں الحج حج کو فلا رفصا تو نہ ہی شہوت کی باتیں کرنا ہے ولا فسوق اور نہ نافرمانی فرمانی کرنا ہے ولا جدال اور نہ جھگڑا کرنا ہے فی الحج حج میں وما تفا اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو من خیرن نیکی سے یا علام اللہ اللہ اسے جانتا ہے وطاضو اور تم زاد را لے لو پس بے شک خیر زادی بہترین زادیرا تقوا تقوا ہے وہ اور تم مجھ ہی سے ڈرو یا الاباب اے عقل والو لئی نہیں ہے علیہ کم تم پر جنا کوئی گناہ ان تب یہ کہ تم تلاش کرو فضلم فضل مرغب اپنے رب کا فضل فعیدا پس جب افز تم تم لوٹو من عرفات ان عرفات سے فتقر اللہ اللہ کو یاد کرو ان دلمشار الحرام مشار حرام کے نزدیک ود قروح اور تم یاد کرو اس کو کما جس طرح ہدا کم اس نے تمہیں ہدایت دی و ان تم من قبل ہی اور تحقیق تھے تم اس سے پہلے اللہ من الظالین البتہ گمراہوں میں سے سمہ پھر افیزو تم لوٹو من حیثو جہاں سے افاظ الناس لوٹتے ہیں سب لوگ وستغفر اللہ اور مغفرت مانگو بخشش طلب کرو اللہ سے بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے صدق اللہ العظیم